باب فرض با خدمت باب احکام دا دا و خمس ذریعہ مباحثی یو ذی مبحثه خمس بل ذی ذی دریم موادعات ذریعہ مباحثی کہ امام بخاری و سرخ پار سرای دراوی ذی مقرر روشی چلی غیر مقرر وکم بندو مال قبول سی نا وکم صدا جو مسند الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آثار صحابہ شذ ذکر گئی باب فرض حکومت انتظار خمس فرائض الاسلام نے جما کا فجران سواق من بن خنمان فان يتحيل معي فناد اليد خرر خلالت نبيان من السواقين و الساين و ساينه في فى ولم تؤصف بينما خجم لشارفاء مطان من اسمنا العطال والغرار والغبار والجوال عطال والغرار والجوالنا ذهبت جرد جرد بوجون تبعي لكي جوالنا ووجون والحبال رسي وشارفاء ذهبت من حالك مناختاني كوشي وغا برتي سال حجرات شراب <ويس Patt> محروم جی <t> <stereotype> <ın> <íveis> شرابیا شرابیاں برابر علانا ہمدتوں ظلم کرے ہمارے ہراری کری تھی سمن تلا جی سمان تلادی شرابیاں نگر نگر نگر نگر ایضا توجے کہ جلے میں قرابت نہ سبانے قبرے کہ جلے عبد الذنت نی ودی نہ سی ودی دلری تھی اور رسول اللہ کا جا منا اور اس میں قرابت بنا دے دی او گلے کم منوں سوی پاس نہ اور قصر رسول سے ملعقین میں نبی سنتوانوا تنانہ جنا 30 میں کلا 30 99 سال انا مشاور اخبار ہرود مدبر نماز جاتا مل دا ادابنا یہ ذکر خیبر کی شدے اداب سے مالان سمات رکھنا سنت تکون ما فلا نے یہ جملے دا اگنا خبر سوجی کر دے ہم ماذرہ رسول اللہ صلی من خیبر او قذاں مالک دارواد علاوہ پنج سو اشپگی سی دارا دینار کو شفق سوانو کہ لہجے میں خود سے ڈیمر وما بک من خمس خیبر اگے تن سی سی وما بک من خمس خیبر زدار طلحات رضوی رادے جو ہم زفار ابن اسلام اور انا نور الرحمن نور الرحمن کا بڑا ہے فقظہ اللہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا تاووقر حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کی تفسیر کے لیے محسن جب ان ہوا ہے تن قران نہیں دور نہیں کی قران با رسل اللہ کے لیے تقر میراث ول مادر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بکر ان رسول اللہ علیہ وسلم قال نبی کے زمانے کی لا نور رسو مجھے براس خاص و رسنو لی مات رکھنا پا ہوا صدقہ دو اشیگان آرامین پدلہ ہوا لرکب بھی گئی وی داوی مطلعہ مات رکھنا صدقہ دن اذا کم من صدقہ کل دور دے لیکن سیدارہ سیدارہ سیدارہ مرکو دے خبر دمغازم مطلقا مدوب مطلق دے مات رکھنا سچ من فرشدہ پا خور صدقہ دے ہوا صدقہ دے لیکن مات رکھنا پا ہوا صدقہ دے مات رک اور طور صلاۃ کیvndلا تقید شی حسین نے ما قرتنا سچ میں بولا طور صلاۃ کے فقلمات فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اب اللہ علیہ وسلم حضرت ابا بکر اور سے فاطمہ رضی اللہ عنہ ہجران کو عمر سران ہمیشہ لبذ المهاجرۃ حتا توت اس کا وجہ ہے کہ بنت رسول اللہ رسالت اور حدیث ذکر کرنے پیدا بولے اس مقصد وہ حدیث ذکر کیا بےمع مقصد گزبہ اور صد گزبے حق طبعا ، نحن مكت處 hi-babao هذا هو حد. Надо ايما ت请 ilgili إنجاب ملك ل leer길 وهذا حق تصدق ن 여기 요즘 tradition في الناقيد و هذا الحدث litera من الناقيد و變ني ابت Marvel وها تعượng فيها فلان ذلك يأتي بالنس bee و بينما كنت تصدق بالمرافن كانت Giulia من بعض تصدق بن أخطان ان كانت متسب Cuzو نعرف لدرجة نور جہاز گن تکریب پیاسے پیاسے منشن پیسے تکریب بارے محابات پر بے تقریم نور خبر گرامان دا دا شہر و دی وجنا انقاد و بکر دی وجنا کے خلاف دما پال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گدی دا کہ پرکڑے پنن کو نبی سمجھنا ہیں پر دما پال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجنا کو وئی دے جو و سبب دے خلاف رضا صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وجنا دے کو دی متالم بحث تے تقریبا اوئی دے نا ہوا اتباعیات ہن اتباع سے ممناگر ملاقات, ملاقات خبر کی گلامنی کی سلامنی کی ودا اور کی ملاقات ملاقات نے ترکل سلام کرے سرک کلام کرے ہجران دام راضیمدیمر کے بے کلام گوا کل جہازی ذکر یہ نماز مسلمانوں کے مسائل <سؤال> کا بیان ہے سچ ہوا ہے نا یز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ادارو تمک کے تیار سے نہیں ہے فلاجوابہ جو جما کروان جمع کروان او دا امرا سکتا ہے کہ انتو زمان ہے حسکا کی چدا داری تکل اپا اڑا کیا راضی شفاعت امرا رضینا کھا اس نے کہا کہ کہ چدا بیان دا حالت یہ ہوئی ہے پاکر سے بڑکاتے مردوں نالہ تاریخیت دوام اور سبے پہجران طواب کا او دا, دا حالت یہاں نہیں کلام دور مکرسا بھرم زدن مہا جاتا ہے کلام دارا توپا تو پھر تو بیپتی بی مسئلے کی انداری سے ا واسط بدر رسول الله کی تو دوں قالت وقال فاطمه تو کہا رہا بابا کے نتیجہ میں کرے کر کلاشن سے برابر اور کرے کے برابر کے میں بابا کہیں میں سے برابر لگا من ذکر راہوار تو سوا تو نہیں او دان کو خشک ثوانہ ہے کہ رضی اللہ کے ونا کریں گے مدینہ بابر میں جگہ وقال لقد رہیں ان کے میں تو گا لے وی لا نہیں ہے تو سے سینیا ع حیتما کا تیاری کرتے انك درا كما دعى رسولنا عليه الصلاه والسلام من عروسه هو هدف محمد باروادي وقناته مالك منانات ومن قال من مالك من قال <سؤال> لك خاتنقه وكان محمد بن جمال <سؤال> لك يقترص واو كده يشو مثرا يذو بين ذاك دي دي زانيت من هذا له بين ازار من هذه ديزال <سؤال> <سؤال> السلام تو علا دل کا اللہ تو سے فرض محمد نے دا حدیث اور دین لیکن باقی نے فرمایا ذکر میں ہیں ہزار کا فرق تو میرا اتوصل عالم مالک فزاع جو ہم دارین لیے فرق نوندرین <سلم> <سلم> <سلم> <سلم> ما عمر سے السلام علیکم استعفی نہ قبل ہو استفا نہ قبل جانداد ثم قال أهلك في عليين وعباني بروحين والنجازي قال لنا أنت فأذنا الله أفضل صلافة صلافة جلسة لك قال أطلع يا عمير المؤمنين اخذبيني وبين هذا وأما يبتسماني كما فأول الله على رسول من مالي من نزير قال رجل عثمان وعصاب يا عمير المؤمن اخذبينهما ولي آذما وعرح يحدهم أحدهما ورامت وثم سلام الله قال أطلع من قال صبرن قيام حدر صبرو قيام صدوقي دلل لا الذي يريد ان يسمع ولا لا هنا رسول الله تبارك الله قال لا نور سما درك قال كان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رات قال لا ان الله سن القصر قال قال عمر رضي الله عنه قال انكم اكمل بالله قال الاماني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قال قال ذلك قال عمر باری نواسی تک مالا باری نواسی تک مالا ان هذا الامر عند فينا فقد تركنا و صلى الله تبارك و تعالی بشأن لامتعد عن ثم قرأ ما قال الله الا رزق من ضماء الله ينتظر و رسول الله على خير كثير وكان هذه خالد بن رسول الله صلى الله تبارك و الله ما ما ما تها من لم يجمع قيده ما الرکاكم و تطبر ذلك يبيتا في كثرتكم بسفيح حقيكم الطابه من هذا النهار جملاس كده النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالنا فقد نفقت سردهم الجوع بخلان ما نفقوا الختار وجه الناس نجربوا الختار وجه الناس يهودي سرور والے گانا جواب نفقوا من الختار استفسنت ذاك فرسوا محتاج مجرط و ذا ابي عيل وكله ناون جان انت حال درید جو زذری با تکم اللہ الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابا بکر انا ولي امر اللہ فكبا د ابا بکر پانی قسم تعالی دیگر کتاب سے گنی رشتہ دارون الحق كما توفى لا بمي بكن انا ولي ولي ابو بكر اكملتنا بين من مبادئ عمل بها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها ابو بكر ولا اله ولا اله ان لا اله الا الله فبارك الحق تكا تكا تكا ماني بيطاس كم كما دي في ضماني تكن ضماني نو بيتوا الصباح لي صباح الخبر كله وكلمه سواء اختلاف اتفاق وكل كلمه جماعه واحده دم استاذ نصیب کا سر ہادی سبتی باہر میں بیدو عمر نے سکھ مطالبت ہے اور جو عمر بیا ہو رکھنا فا تولیب حیثیت پاہ انہیں حسانیت بیا مطالبت سنگا فیل جواب دیتی شکالات سدار ہے جو بکر نکھ مطالبت اولا دیو ہے جو حدیث وصولو طلوع راگل ہے یا نسان راگل ہے کہ لہا حدیث وصول راگل ہے بیدو عمر نے مطالبت حیثیت تولیث نوہ تصرف وار تقسیم کر دے جہارے تقسیم بے نہ واقع جدید بلکہ بعثہ وہ ہے صدقہ تصرف بال بعثہ تو توریسکنندگان بار بار خلاف گئی مجھے مصداق ہے تمام معاملات والا نصیب کا تصنیف ہے اسی دوراننا دبارہ تصرف الیکم احسن حساب الفرض و تقدیم فی المراث کے رسیقین دعوی مطالبہ کے احسن تسویہ ہوتا ہے وجاہ حاضری ذوالعیا مریذ نے نصیب میں دی ہے احسن تسویہ توریس واری ان رسول اسم ما تو اسی ویدر کم دو در رسول اعظم قالان رسول حضرت ناس بن برما بدان تج ما در کا کار چتا زیدن کم ایسے تو توفیق فرمات عثمان شرطن پیر ہیں ان شو دما دفا دوما دبا پای ریک کوما تورمنگتا ستازمکے وप्रदेशر تنانے کوما عہد اللہ خدا سنت اللہ لو سے عقلک لو ز اللہ جتا تصرف پر فقط ان کا جسم کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبکم ترے بکر کوما درہ جما کرے و اللہ تفکرت مع اطفال ابن ابزار کے دفع میں نے عرض وکم اللہ ال دفع میں نے ابن ابزار کا راز درام ثم قرانا علی ابن عباس وقالان وکم اللہ ال دفع میں نے ابن ابزار کا راز قرانا قراتل کے فوج لائے اللہ قسم یہ بازار با غیر ایمان مین س ہمارے اور ہم نے نبی اکرم نا کو جنہوں نے بنا دو الای من ورانا اور عامر سلور وائیں جن اسلام کی امداد میں حضر عمر رضی اللہ و قن ثلاث و الای جگہ نبی نبی خصوصیت کرتے تھے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركو من امراتك نافقه كي نافقه كي او اول كاملي اغا میں صدقہ مانو مزہ چیدی نافقه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا دنا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيان عائشه قالت يا الله وما بين انسانين ذو كود ما كده شبو غين رسي حيا ذو بن किराए یہ حیات ولا الا شطر سے مغتن خانی وروشی جس کو سانہ ال خانی شید وروشنا شطر کینائے کلت نہ کی دی تنشارم سے پھرپ کلی رب دیوار پر کم چڑھ گیا تکوا نشی نا نہیں تو لگا میں تو درے ورچہ محاور نہیں تو رہی گا در کی زما کے فاقا تمہیں ہو پاس میں لگاؤ ترجمہ ترجمہ داد یہ رہا جی جی جی مارچ اور اگر چلے تو مدما وہ کبھی نہیں بارد ما لو مقدار زکی جی کے اعتماد کا غیر ائے 10 سبو دکان رہے نہ کندری کرے تاں مدد تنہ تاں آیا ان و بانق و ما رت یاباں فصلہ باقی نہ گلتم یذکہنے تے و با فصلہ نہ ہمما جاددی ایدی اودی اجواد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں کیما صدرہ مکہ با موصطار کہ لفقد مہادنین باقی رمضان علیہ السلام کی ایدی مصطار کہ کم اب و یودو رضاگی و فداگی اور مسکن لکسن کہ لفقلا دین دبو اندانگی مسکن لازم نے بو یوت نبی علیہ السلام کی بل چاہت نہ شبد کی جریدی و باسی ہمما جاددی یودہ جو ائے نبی صلی اللہ علیہ ابن صحابہ حالات کے جواب امام بخاری نے تدریج ردے امام علی رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی ہوئی تدریج اضافہ طلب دل دین سلاہ بہ ہامیشہ کے لیے یور انا یا تعالی ناریتوں نہ قرلاما کا رزلہ کا میدان ہے جو ادو ائے مارا کا بھی بھائی کی میں کو ہے وہ بھی نورب صحری وانا حدی اپ نے فرمایا میں دروڑو مجمان اللہ ہوا پن سلام پر مجمان اللہ بے نری کی وری کرو اگر استعمال میں مسعود چاد رحمت الرحمن بکر ندیا ویسے اپنا کے نے فدا بن علی صلی اللہ کا کا کیلا ایلا کا نیا کلام ان نے بھی جاننا نہیں اجنبی اجنبا رضی اللہ <سؤال> تعالی منالم آدار سمسلو رسوڑ آدھا بکال رسل وبهدتنا ايضا من المنزلات صناعنا بإن عياتنا نبعد الله فإن شاء الله صفحا وإشتوى سمجة الشيء أن محمد بن يهيئة حبان أنواد بن حبان خاند الله يمر قرأيها خالفة وقرأيها أمسة النبي صلى الله عليه وسلم في عجة مستفيرة وكلات المستفيرة الشاني وبهدتنا ايضا من المنزلات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال العزه والشام بالأمسة في نجدها لأن تفجرت لها؟ ل انا ابن ابن قنادل قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم قتيل باجرا لا من, من, من نبی دار تقسیم دی, دی و اگر وہاں حریفتی کی ذکر آسانا شریع ہے اور مشکل نہیں شریع ہے وہ اسی شرط ذکر کریں اسعادت نے صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے وآتنہ اسعاد وصیفی وقضہی وخاتمی ہی اگر آپ کو رسائبیت نے بیر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چاپلا کی بیو ساتھ ریزان صلی اللہ علیہ وسلم وہ مستعمل رکھاو اسعادت کے حضورت دیشتر فردنی بیر صلی اللہ علیہ او کم چھو مسافروں خرخواہ فتنہ بیرا سلام سنا من زارکہ زیا شاورن نے زازے سادرے نے میں چھری اور دار دا جی جی دا کی بیان در و خود میں بیرا سلام پیزار در بیرا سلام لوک نے در بیرا سلام مما شر کے پیانسامو بنی گٹول صاحب چری کو یا مما تبرکو یا صاحبو بعدو کچھ بعد اے صاحبو سان سادے بعدو تا تھا وہ گئے رو باضو باجو سامن دے نساویں پر اس کے مراغی تم تاں گراسی ہوئی اللہ تانہ محمد ابن عبداللہ نبا یاد تک نیبی ابھی اسمانا گانے تے انا ودا کرماستر رباں داین دے نال ودا کتا ملا ودا کتاب کتنا دے کھا دے نری کتا و کتا ملا مقام زہیرز بن زنم کیو درشک نوی وگانہ کتا وگانہ اس خاتم ثلاثه عشر دا ختم نبی دے سنوں وے پر پالچن سب اچھوے زمانے بروں بے بی محمدن دني وركله ولا قدره وبهذا ذكر الله محمدنا ذكر محمد بن بلال الذي حدثنا جابر احمدان امامنا نان الجنيم نسم نانن وبهنا ثم هوت باديشه اخرنا نان نان جردان باغانہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ نبی جل اللہ نے فرماتے ہیں ان نبی کے اپ نے یہ صورت ہے ابدا انا محمد نے بات جوری ہیں مثلا اپ الوہ دتنا ایوب الرحمید الحمدین لا الہ الا اللہ نے فرمایا کہ اور اخرجہ بنای جت کتاب ملا پر وقال نبی یو ساڈن غلبت دم سے نشانی پید وکالہ بیاضی حضور یا او انا رسول تم ودا کلمہ نما ان کا اور ان الوليد بن كبيره تدا محمد بن عامر بن الخلخله ده الخلخله تواليه تدا منجال نتاه العليا عليا عندنا تتا تتا تدا ون ان كلامه منين ما انهم عليك يا حسين في الجزائر مجني منوريدا وفاض يزيد المعلمنا في زمانه تتق الاحسان واجب بلاك حسين شيخ وكوكل لك ترجيه يزيد شهيد دي وجهني مرادرا لا دم مصر المحرمه دارالمحاسن سے مثال لگا ملا اور فقالوا اننا قيلنا یہ من حالت ماتت حضرت حضرت عمر بن باغي مان دیوکم قرطو ہوا علی مثلا حضرت اس نے فقالوا اور انتما يا سید الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصعب دار جداتوں نے نہیں سنا وہ نہیں سنتا رافعہ ماتت رضی اللہ تعالی قوم تو بغیر وقت عمان شریعت اے مولا ثاب شہر کو فرار فقط قرآن سلام نظم تازبند کاندور کا بچے کہ منظاتہ مزاج رات کا چنتی تاثر کی درد و رسیز میں احوالات ہوں نمتام بھی دل گئی اونچنے بغیر سے گواہی ملنے کی برنامج شام سے قبرات سے نوم نیبندہ سے برنامج شام کا لازم نظم استاز نے اسے بار بار چڑایا میں لیکن دیکھو جو ظہر کے بدیں نہ داد تو یہ رزن رہا جان کے مقابل آپ دا کی واني لا تحرم حلالا ولا تحرم حراما انه حلال وانا حلال حرام ولكن ما لا ينبغي كده لا تسمى بينت رسول الله صب بنت جاد والله اول ذلك وقدوت هذا قدوت هذا قال لو كان علي ينسى ذکر ہو یوم جاہنا سب ذکر کرتے رہے بدای معنی کون چلا تھا تو ظفر علی المقاصد یہ جماعت راوی شجاعہ کو بد عمار رسوان رہوں شجاعہ روں کے وقال جماعت ہوئے علی رضوان ہو محمد الرحیم اعزاب العثمان دا کیفیت و ایسا کیفیت ولا وقت ان سب نے کہا تھا صحیح ہوا ویسے سے اخبرہو اسلام علیہ ورحمت نے کہا کہ ایک ادار سالہ واحد اوچھا لیکن ذکر صداقی نبیر اسلام دی مستلی عمالت عمل کا از ایتینکی جا مولا بیا خطیب آر اعمال لکھا ملیتر جا خدد ذکات محمد الحنفی موترہ وراغار سالہ انا سائفہ اگنی حانکہ ذرک ادار سمانہ لیکن یہ جوہ جزیرہ لہا حقا در مسائب کی کمبائی کی موجود ہے اگر تایزم اذا اگر پچ ودود لغا سا خبر يا جاليا بن الحنفي لكن الحنفيه قال انني ابيح وهذا الكتاب ماذا الى صرف ان لي امرنا من ثلاث باب الله اللهم المدادين واصهار الله عليه على الثني والارامل ان تاس فاطمه ان تاس فاطمه الدليل على أن خمسه نوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل فيما جف مصطفى حوادث الاسلام دي اور فقار المساکین نے نوے سال نبی رسالتم اہل صفہ انتخاب دہی رسالتم اہل صفہ اور راتکم طالبان مجلس مینی لوڑو کونڈڑا تھے رضی اللہ تعالی طلبوں لاحینہ کمقیل دام سالت میں اسار پیدا ہیں نا اسار نبی رسالت سلام اہل صفہ اور ارامن ذکر باج آمدنا ای ذو شقته ان یستحن روحا دولت اور دمشقی در ذور او مصالح ایسے کہ لازم مسئول بہن صارت و یقدمها تور کی نہ ہو خادم نہ سوابا ہونا چلاکار کس شوق کر رہا او تو وقلها و تفکروا رجاء اللہ کا زذل اللہ ذربانا او قلها لله ما مقصود تریما مقصود تریما دا سے کہ dale راکم مسارک ذکر خان کے مسارف مساحقین صرف مسارف دی کے مستقل ذکر مقصد مر با دی مسارث نے قسم چھو امام پکرے کم سے کم طور کم سے کم تنور گئے توز اور قوز درلیم ندی اور در جمع شان سے قسم رحمت نے ذکر کر کے تکریمات سرور دے کر گئے اور تو نہ آلو ترے کم غرض ہے عاموں ذکر دائر ہے بلکہ ککل کرے یہ مثلا جہابین علی مختلف ہے نالہ پر گئی یودا کہ یہ لو وہ دلارہ ہیں امام اور اسی کو مصارف دیتا مصارف سے اس کی نجوز دے رہے ہیں مصارف کی دی دیوا جناب ایک تھا اب دا تھا تھا اب اللہ تعالی ان لله و ان ال رسول لیکن بیان مصارف ہے دیکھیں مختدار کے تصرف نبی سنت مختار ہے لہ کان اللہ و رسول رسول ان لله و رسول توبه اور سب آدھی کرتے دلیل آن رقم ثنای نواب المسلمین اور توسید درو سوتری سرور تیبی گو منن دلیل آن رقم درین امام اندو تعالوا اور سرور ترجمان دندو تیبدی مکی دی ازے مقامو ام باب دریل آن رقم الن و و الرسول اور طب امر لئے انہوں سے لوائے من مسلمین امر لئے انہیں خود سلید ہے انہوں نے اماما ایک انتاہ بیعظا خرابت ہی دون بازی انہوں نے امسد مختار مختار امام مالک کدام کو وزی رائے دی امام تھا وہاں تصرف کرنے کے پیتاصرہ بازی مصرط تھا او انہوں نے او انہوں نے بازی مصرط تھا آنکو چاہتے بازی تھے ورکے بازی تھے خصوصی غرضی صارف دی دی زوجہ چیز دیب و صورت دفتر کی مقدم دی خضر اللہ فضیبان چیزی مستحقی نیدی لا چکرہ فاتمر نے محطا جاو استرد لینا اہل سفیہ مقی جی کیا دیگ دیشہ ویسار نبی اسلام اہل سفا والا آرامل حین قادمہ دو دارنگی ام الحکم یاسی باعات زبیر ہے ام الحکم انتو زبیر آگا فاتمر نے حدوال رسلی والا راقل دیبی نبی اسلام انترہو سباق تا سے تਵਾذ بدر مکی شوی دگر ہوا تم تیری ندینے کی جی مصالحین نہیں مصالح دی گل صاحب نور بنی برسندے منی کور ندام خدام مالک الرحمان هو ربا سدی کو اندر ہو فقل وقی ابو داو کرامر مو ذکر پڑی منی کڑ امر نہ ہو سواک منی کڑ ہوا کو ضرورت احتياج ہے ریادہ اکبر ناشر كما بنى العلاقه كما علينا نقودنا ذلك وثلافه يراغم ما ما تناضلوا عاتمنا وديتم من الرحاط وجن ميتن بالزورنا دامي ما تحمل من الرحاب لدوجلو ونا مما مما اتت عن لدوجنا جدي بولتول فيشن بعده خبروا مرشد يتراح جن مين سمس وراوني بديار يجارين باغا تو تاك روخذنا بلاك واذن بلاك ياي جده بجان نريس بلاك معلوم کو بہت قدم ہے مزاحم کی اطمینان اور استراحت جمع کا اطمینان استراحت سے نہ بر جیسی ترجمہ دبا مو اور جدا جدم دے مار دے قاسم دے تفسیم اور اشفک مصاحف جی بحال تبری کرسور قربا کے خلاف دے تو اپے مسلمان چدامہ پس رسلنا امصار کو منگوریش چگ منہ نبی و بجن چ لگا وچا واسر یعنی في مصالح المسلمين قال الرسول و زيد یذوں القوام نے چدا شو ضرور قربانیا ما کو مالک اتنی فازش ہو اسان کی ابن فقرا ابن سلیم حاضر کو کہا ہے صحیح فقر کے دار کو صد زمانہ کی اذاب یعنی منکو ابو کر دیا ابو داود داو ذکر کر دیا عمرو بن نومن دیا داود دا ذکر دا کر دا دا دا دا دیا اذاب کا دعانا حدیث کی ماں بندا یعنی دیکھے حسد رسول ایسے تم نہیں تقسیم باندھ حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا تقسیم میں مال ادا دینے ذریعہ کہ جی دے قاسم دے مالک نے ان زمانہ قاسموں زین تفصیل قوم کی عظیم حفاظت تو ان کے واللہ جو مالک اللہ دے واللہ جو مارق ہے سر اللہ نے والله یہ تھی اللہ اور قوم کے نوذیہ دفع نارواچ کر کے جب کہ تھا قاسم نبی در سر رہے دل جہدی تو ور کہیں کہ جی مالک نے قاسم دے ام اللہ <سؤال> تناب بنیا کتنہ جوہ کم کرنا ہم سے ایمان ہم سے ایمان اور منظور ہوتا بارا سمیو، سمیو ان تمیو محمد اور جو لوگ جہاد کیماندہ انال انصور انال انصور الصلوۃ والسلام علی نبی دا دین علی رضی اللہ تعالی دین نبی دا محمد میراو نبی نے سمطا یہ اور یہ کہ لعمان ولی دا لو فرمان بارا دین تمیو محمد رضی اللہ تعالی تشریف محمد سفر کو فقاسم سلام امام خال ترجیح ہو کہ فدیوان شاد قاضی اور سید تھا بیان ذکر گئی اور تناسب ابو القاسم مبارکس ابوک مفید وجہ تھا کہ ہم طریق تعالی نے اطلاع کروا کر ابو داؤد مختصری فرواہ کرائے سے یہ وچ منا علل تصاح ہم دے تصمیہ ہم دے تو یہ غدا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذوال مستذار جی جو بے رحمان اللہ آدیمہ جائز تھے درم صدا وچ تصمی جائز دا خدا تک جائز رہا کہ دی روایت اللہ عالم نبی دا مختصاص نبی علیہ السلام سرن دا منسوخ مقصد ولا, بعد الله ولا, ولا من من جاءنا فلان يريد ان الله اريد لك كلاما تمامه قادمه فقال بان قال الانصار الانكيده قبل قادم ولا من ولا من جاءنا وقال النبي الاسلام هذا نذل قال قومي لي اسمي فاداموا استداموا لي كان ذكري لدي بينما انا قادم وقد حدثنا فقال من موترث ربنا تين جاءنا ان شرعنا من ترانا ان لازم الامر يقول قال الله غير يبقى یہ کہتے ہیں والله الموت من القادم ولا تداووا جو نظام تقاسم ممالک انہوں معلوم ذات اللہ مال ذات حوالے تقسیم کا ظاہر ہے ان عالم خلقمات خلقمات حافظ ابن بخاری کی تشریح عطا یا بیان وغیرہ محمد بن سنان نے جنوں نے قران نازل ہوا تنبر الرحمن نے تنبر الرحمن نے یہ ہم رہتے ہیں ابھی اور ہے تنبیہ رسول کلام ہے وکوا لنا انكم انما راقدون وفي حدث ناس الله يزيده أكسنا صحيح النبي أيوبا حدثني أبي الله عليم أبي ياشن وإسمه نعمال أن خلت لنصحيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في معالله بغير ترجم التروع وفذكلي وفي حقيقة المصارف وفرجمك ذكر فيه أن الغيب المصف وفذين على لا يتخوضون في معالله بغير ترجم و دارنا کی, کی بغیر